شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اور وہ سب کا خالق اللہ صدری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 تھوڑے احکام اترے تھے مکے پاک اندر باقی سب کہاں اترے مدین پاک اندر تو احکام آپ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے زیادہ تر عقائد پہ بحث ہوتی ہے اب دیکھو پہلے توحید تھی یہ خلق السماوات واچ ویر توحید کی دلی لتی ہے نا اب توحید کے بعد اب رسالت صداقت قرآن اتن و معوی ہے لیک من کتاب میں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 نماز روکتی ہے برے کام سے تم خود نہیں رکتے کیا نماز تو رکتی ہے میں جو آپ کو روکوں بھی گناہ نہ کیا کرو اور تم جا کے گناہ کرو میرا قصور ہے میں نے تو روکا تم خود نہیں رکے تو نا ہی کو انتہا لازم نہیں ہوتا کوئی آدمی جو روک کے ضروری نہیں اگر رک بھی جائے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 ذکر ہونا چاہیے تمہاری زبان پہ حضرت نے ایک صحابی کو فرمایا تھا نا کہ لا یزالو لسانوں کا راتہ بم ذکر اللہ ہمیشہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہنی چاہیے سمجھے جی آہ. باطن میں باتن میں تیری یارب بس جائے ذات تیری باطن میں میرے یا رب بس جائے ذات تیری ہر دم رہے حضوری دل ہو مقام تیرا خواجہ مضو کہتے ہیں تو ٹھہر جا میرے دل میں میری زبان پہ بھی تیرا ذکر ہونا چاہیے میرے دل میں بھی تیری یاد ہونی چاہیے سمجھے نا تو یاد اللہ کی بہت بڑی چیز ہے یہ اصول کامیابی ہے خدا کو یاد کرو ایک معنی تو یہی ہے کہ خدا کو یاد کرو یہ سمجھا اب دوسرا معنی سمجھو پہلے پڑھ رہے تھے آپ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فض تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں ہم خدا کو یاد کریں گے تو خدا ہمیں یاد کرے گا نہیں اب دیکھو دوسرا منع دیکھو جب پہلے ذکر کی اضافت اللہ کی طرف تھی اضافت الالمकूर. خدا کو یاد کرنا اب اضافت الفیل ہے کہ خدا ہمیں یاد کرے خدا ہاں فض تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ ہمارا ذکر کرے گا ہے نہیں جب خدا ہمارا ذکر کرے گا تو یہ بہت بڑی چیز نہیں خدا اپنے بندوں کو یاد کر رہے ہیں کہ میرے ذکر میں ہیں وہ بات سمجھی نہیں سمجھی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہوں, جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے ذکر کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں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 منقرین رسالت کے ساتھ طریق مناظرہ پہلے رسالت کا بیان ہے ابھی صداقت قرآن کا رسالت کا اب منقرین رسالت کے ساتھ طریق مناظرہ فرمایا مناظرہ کرتے وقت مہذب زبان استعمال کرو اچھے طریقے پہ مناظرہ کرو ایک دوسرے کو گالیاں نہ دو ہاں اگلا اگر بيمان اپنی طرف سے کوئی بد زبانی ہے تو جواب تركى بتركى دینا جائز تو ہے لیکن عظيمت وہی ہے پہلے گزر چکا ہے کہ صبر کرو یہ بات ہى سمجھ دیکھو جی اور نہ مناظرہ کرو اہل کتاب کے ساتھ مگر ساتھ اس طریقے کے کہ وہ افسان مہذب اظين و ظالم المن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 تیرے نیچے کھا کے کہ میرے نیچے تیری ماں سمجھے تب وہ بدماش ٹھیک ہوا تو ایسے خبیص آدمی جب ہوں اس قسم کے اڑانگ بڑانگ مارے تو جواب ترکی ب ترکی دینا جائز ہے فرمایا وہ کولو آ منا بل کا بیان مناظرہ کرو طریق احسن سے تو کولو آ منا کے نیچے کا لکھن ہے آسن کر دیا اور کہو ایمان لے ہم ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کی طرف ہمارے اور ان کتابوں کے ساتھ جو اتاری کی طرف تمہارے معبود ہمارا معبود تمہارا ایک ہے اور ہم خاص اس کے فرما بردار ہیں کا انضل یہ ترغیب لالقرآن ہے ترغیب لالقرآن بھی ہے ساتھ ساتھ اس بات رسالت بھی ہے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 اور ان اہل مکہ میں سے بھی سی باز وہ ہیں جو مانتے ہیں اس کو اور نہیں انکار کرتے ہماری ایتوں کے ساتھ مگر کافر زدی کافر کے نیچے کا لکھنا ہے زدی کافر وما کنت تطلو. دلیل اقلی برائے اس بات رسالت عقلی برائے اس بات رسالت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 لیکن آپ ایک ایک اشارے کے ساتھ سو سو مدرس بنا دیتے اگرچہ کہیں پڑھے نہیں تھے لیکن ایک ایک اشارے کے ساتھ سو سو مدرس بنا دیتے آپ شیرا کہتا ہے نگار من کے بمک تب نہ رفت و خط نہ نوشت میرا محبوب نہ کسی مدرسے میں دیا نہ خط لکھنا سیکھا سے تھے سو مدرس حضرت بنا رہے ہیں سمجھے بمبا کن تتلو میں قبل ہی سمجھے لہذا ادب کا تقاضا ہے یوں نہ کرو حضور ان پڑھ تھے یوں کہو کہ حضور نے انسانوں میں سے کسی کے پاس نہیں پڑھا تھا اور نہ لکھنا سیکھا تھا آپ کے معلم کون ہیں اللہ وما کن تتلوں اور آپ نہ پڑھتے تھے اس قرآن سے پہلے کسی کتاب کو ولا خط ہو اور نہ لکھتے تو اس کا اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اگر یہ چیز ہوتی تو عزلر طا ببت اس وقت شک میں پڑ جاتے بات لوگ بلکہ قرآن پاک ایتیں واضح ہیں پیچھ سینے ان لوگوں کے جو دیے گئے علم کو میرے محترم پہلی کتاب کے متعلق اللہ تعالی نے فرمائی یا جالون کراتیس کتاب طورات کو کرتاسوں میں لکھتے ہیں کس میں لکھتے ہیں کاغذوں میں لکھتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے لیکن ادھر ایک نقطہ سمجھ لیجیے بڑا بہترین نقطہ ہے اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن کی آیات واضح جو ہیں یہ کاغذوں کے بجائے اولو الاالم کے سینوں میں ہیں <laughs> اولو الام کے سینوں میں ہے یہ اشارہ فرما دیا گیا کہ قیامت تک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 تو میں مختصر معنی پڑھاتا ہوں اس کے اندر علامہ تفتا اللہ کا بندہ ایک دو جگہ مثال دیتا ہے حفظ تورات کیا تو نے تورات یاد کی تھی میں نے کہا ہوتا نا تفتا دانی میرے زمانے اس کو پکڑ کے گرا دیتا سمجھا جی کچھ تھی کہاں بھائی دانیا آج تک کسی نے تورات کو یاد کیا ہے تو جو مثال دے رہا ہے کادھا فی ال کادھا فی القرآن کی مثال دے تی طور ان انجیل کا پہ نہیں دکھا سکتا وہ اللہ کا بندہ پتہ بہنی کیوں مثال تھی گھگڑا دیتا میں نے کہا ہوتا تو لڑتا میں اس کے ساتھ چلیے آپ بزرگوں کے ساتھ نہیں لڑا جاتا علامہ تفتہ دانی ایک فنی آدمی تھا صاحب پن تھا سمجھے تو ہم صاحب پن صاحب پن غذا لڑ سکتے ہیں بزرگوں کے سانی لڑتے ہیں جی. تو یہ نکتہ سمجھ آیا ہے نا یہ ایتیں بازی ہیں بھی سینے ان لوگوں کے سبحان اللہ جو دی گئے علم کو w, w, اور w, نہیں w, نکار w, کرتے w, w, ہماری آیتوں کے ساتھ مگر ظالم زدی ظالم امینا زدی دال وَقَالُوا لَوْلَا اُنزْرَا إِلَيْهِ آَيَاتٌ مِنْ رَبِّ یہ بھی شکوا ہے منکرینی رسالت کا شکوا ہے. وہی جی پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے کہتے ہیں جی کوئی موجے ہوں فرمائشی موجے کیا آ جیسے ہم کہتے ہیں نہیں یہ جی پہلے پڑھ چکے ہو نا پندرہ بارہ کے اندر آ نہریں جاری ہوں آسمان سے کتابیں لے آسمان پہ چڑھتا جاؤ کوئی چشمہ ہونا چاہیے زمین پھٹ جائے <laughs> <laughs> شکوہ منقرینیں سر اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری جاتی ان کے اوپر ایتے اس کے رب کی طرف سے یعنی فرمائش آپ فرما دیجئے جواب شکوا جواب شکو اجمالی آپ فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں آیات اللہ کے قبضے میں ہیں وہ جب چاہے گا اتارے گا اور سوائے اس کے نہیں. میں تو ہوں ڈرانے والا واضح وہ جواب شکوہ جمالی تھا اب جواب شکوا تفصیلی ہے وہ یہ ہے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 اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ ایسا معوضہ نازل کیا ہے جس نے مردہ دلوں کو زندہ کیا جس نے مردہ دلوں کو زندہ کیا ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور یہ معضہ قیامت تک رہے گا میں نے کہا دو جواب دو اب خاموش ہو گیا وہ سوال کرنے والا ایک وکیل تھا سمجھے جی اولن یکشہ کیا نئی کافی ان کو یہ موجزا کہ اللہ انضلّہ بے شک اتارا ہم نے تیروں پر کتاب کو جو ہمیشہ پڑھی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے ان پر بے شک اس کتاب کے اندر رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جیما لاتے ہیں مستفیدین قل کفا باللہ وہ پہلی دلیل تھی حضور کی نبوت کی عاولم یقفہ ہم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 تو شرط شہادت بھی موجود ہے یا شرط شہادت ہے جانتا ہے اللہ تعالی جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ولدین آ انجام اناد باقی جو نہیں مانتے معاند زدی ان کا انجام سن لو انجام اناد جو لوگ ایمان اللہ ساتھ باطل کے اور کفر کے انہوں نے ساتھ اللہ کے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 یہ تخوی و خروی ہے جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو فرمایا بڑا عذاب جہنم ہے اور بے شک جہنم احاطہ کرنے والے کافروں کو یوم یکشاہ ہوں جس دن کے ڈھانپ دے گا ان کو عذاب جہنم کا اوپر بھی منتاہط عرجم ان کے پاؤں سے نیچے بھی بہ یقولو اور اللہ فرمائیں گے چکھو تم با تم تاملو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 یہ تمہیں بہت پرستی پہ شاید مجبور کر دیں النافسن ذائقہ تو ماؤ اظالہ شب اول ہجرت پہ کوئی شبہ ہوتا تھا ہجرت پہ کوئی شبہ ہوتا تھا کہ یار ہجرت کریں گے مفارقات اوتان ہوگی مفارقات احباب ہوگی بھائی بڑا مشکل نہیں ہوتا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 اچھا ثواب ہے کا عام کون ہے جنہوں نے صبر کیا کافروں کی تکلیف پہ اور خاص رب کے اوپر کیا تبکل کرتا ہے وقم دا یہ کہ دوسرے شبوں کا اضالا ہجرت کے بارے میں پہلا شبہ کیا تھا کہ وطن چھوٹے گا رشتہ دار چھوٹیں گے دوست چھوٹیں گے بڑی مشکل بات ہے اور دوسرا شعبہ یہ تھا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 بحری جانور ہیں ہیں کیڑے مکوڑے تم سے تو زیادہ تعداد جانور رک گیا وہ رزق کھا رہے ہیں اللہ کا تمہیں رزق نہیں ملے گا یہ دوسرے شعبوں کا اضالہ ہے اور بہت سے جانور ہیں کہ نہیں اٹھاتے اپنا رزق سر کے اوپر اللہ رزق لیتا ہے ان کو اور خاص تم کو وہ و سمیع العلیم والا انسالتا ہوں دلی اعترافی نمبر دو www نمبر پہ کل آپ نے پڑھی تھی جو ابھی میں نے بتایا یہ خالق اللہ اکیسویں پارے سے پہلے کچھ یہ دوسری ہے دلی لکلی اعترافی نمبر دو اور البتہ اگر سوال کرے تو ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو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 اس لیے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کس کو زیادہ رسک دینا ہے کس کو کم دینا ہے والا ان تم دلیل کے لیے ترافی کتنی اور البتہ اگر آپ سوال کروں ان سے کہ کس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی بس زندہ کیا بس حب اس کے زمین کو اس کی ویرانی کے بعد البتہ ضرور کہیں گے اللہ قل الحمدللہ للہ ثمرائے دلائل آپ فرما دیجئے الحمدللہ خدا کا شکر ہے ذدیوں نے کچھ تو بات مان لی کوئی آدمی بات مانے تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ اتنی بات تو زدیوں نے مان لی بل اکثر ہم بلکہ اکثر ہوں. ان کے عقل سے کام نہیں لیتے وما حاضل حیات الدنیا میرے محترم جیسے کہ ہجرت کے اندر دو چیزیں رکاوٹ رکھتی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 اور بے شک دار آخرت لاہ الان یہ ہے اصل زندگی دار آخرت کیا ہے اصل زندگی کاش کہ یہ لوگ جانتے فیض روفل فلک دا اللہ مخلصین الہ الدین زج ہے پر جب سوار ہوتے ہیں کشتوں کے اندر تو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص کرنے والے واسطے اس کے پکار کو عبادت کو پر جب نجات دیتے ہیں ان کو خشکی کی طرح اچانک ہیں جی شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں پیر نے بچایا حضرت صاحب انہیں بیڑا پار کر دیا لے جک فرو تا کہ نا قدری کریں یاک فرو کو نہ قدری کریں اس نعمت کی جو دی ہم نے ان کو جبیو نجات والی نعمت دی ہے اس کی نہ قدری کریں چاہیے تھا کہ شکر کریں تاکہ نہ قدرے کریں اس نعمات کی جو دی ہم نے ان کو w, w, میں वाली ہوں چلو اے شا لیں کئی دن ان قریب جان لیں گے اس کا انجام اولم یرو پہلا معنے اس کا جواب مل چکا تھا نا اب دوسرے معنی کا جواب دوم کا جواب دوسرے معنی کا جواب وہی ہے کہ ہم نے ان کو حرم کے اندر جگا دیا ہے مکہ کیا ہے حرم ہے حرم میں ہم نے جگہ دی ہے اب حرم سے باہر والے لوگ جو ہیں وہ تو قتل ہو رہے ہیں حرم کے اندر کون ان کا نام لے سکتا ہے کوئی لے سکتا ہے کوئی نہیں لے سکتا امن کی نگاہ میں کیا ڈر ہے تمہیں قتل کی ڈال کا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک کیا ہم نے بالا دہم ہر امن آمنا بالا دہم مقدر ہے لفظ کیا ہم نے ان کے شہر کو حرم امن والا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 دوسرا کیا تھا کہ کافر ہمارے گرفت سے بچ نہیں سکتے تو یہ اسی پہلے دعوے کے مطالعے کے بشارت ہے مومنین کو کہ تکلیفیں آئیں گی لیکن تکلیف ہوں گے اندر تمہارے مراتب بلند ہوں گے جاہدو جاہدوفینہ بشارت ہے اور جو لوگ مشقت برداشت کر رہے ہیں ہماری راہ میں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 ہماری راہ میں ضرور رہنمائی کریں گے ہم ان کی اپنے قرب کے راستوں کی طرف اور وہ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالی ساتھ مخلصین کے ہیں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی مخلصین کے ساتھ